الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرتلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الصادق القوي الأمين محترم مجاهدين إسلام أنسار مهاجرين ومجاهد الفداي ساتحيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله جل جلالهك فضل و کرم اور انعام و آسان ہے کہ الحمدللہ آج کے اس گئے گزرے دور میں جب کے لوگوں کے نزدیک درہم و دینار ڈالر اور روپیوں کی قیمت ایمان سے زیادہ ہو چکی ہے اور ایمان لوگوں کے نزدیک ایک سستی چیز حساب ہونے لگی ہے ایسے زمانے میں ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جہاد کے میدان میں مصروف رکھا ہوا ہے میرے دوستو اللہ جل جلال اس میدان میں ہمیں مختلف قسم کی آزمائشوں امتحانات اور اطلاعات سے آزماتا ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرے بندوں میں کون مخلص ہے اور کون صرف زبانی جمع خرچ کر رہا ہے میرے دوستو کل اللہ تعالی کے حکم سے جو واقعہ پیش آیا جس میں ساتھی شہید ہوئے اللہ تعالی ان ساتھیوں کی شہادت کو قبول فرمائے یقیناً مبارک ہیں وہ ساتھی جو کہ رمضان کے مبارک مہینے میں مبارک استار کے وقت میں اللہ کے حضور پہنچے اور جنہوں نے اپنی جانوں کو اللہ کے حوالے کیا مبارک ہیں یہ لوگ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے نیک و صالح ساتھیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کے حضور جانے کی توفیق عطا فرمائے میرے دوستو دوستوں حملوں کی وجہ سے مجاہدین کو کافی امتحانات میں اور کافی آزمائشوں میں پڑنا پڑا ہے اور کافی آزمائشیں مجاہدین پر آئی ہوئی ہیں میں یہاں پر چند ایک باتیں ڈرون حملوں کے سلسلے میں کرنا چاہتا ہوں ہمارے بات ساتھی ڈرون حملوں کے سلسلے میں مایوسی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ان تیاروں کو مارنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے وہ نا کا اظہار کرتے ہیں حالانکہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ ڈرون تیارے آسمان سے نہیں آتے ہیں بلکہ یہ بھی زمین سے کنٹرول کیے جاتے ہیں اور زمین ہی سے ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور کوئی نہ کوئی تین حملوں کے پیچھے ہوتا ہے اور آپ بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر پاکستان کی باؤنڈری میں اور پاکستان کی سرحد میں جو بھی حملے ہوتے ہیں یہ سب پاکستانی فوجیوں پاکستانی حکومت اور پاکستانی خوفیہ اداروں کے گھٹ جوڑ کے ساتھ ہوتے ہیں اور انہی کے تعاون اور مدد کے ساتھ ہوا کرتے ہیں میرے دوستو جب بھی ڈرون حملے ہو تو ہمیں اس کا فوری جواب دینا چاہیے جب بھی ڈرون حملے ہو تو ہمیں اپنے اطراف میں موجود پاکستانی فوجیوں کے کیمپوں پاکستانی فوجیوں کے مورچوں اور پاکستانی فوجیوں کے ٹھکانوں پر بخدر افتتاح بمباری کرنی چاہیے بخدر افطتاح مارٹر کے گولے برسانے چاہیے اور جتنی قدرت ہو اور جتنی استطاعت ہو اس قدرت اور استطاعت کے محافظ ہمیں بھی ان کے خلاف جوابات دینے چاہیے انشاءاللہ جب ہم مسلسل ان کو جواب دیں گے تو یہ بھی سوچنے پر مجبور ہوں گے جب ہم ان کو جوابات دیں گے تو یہ اس سکون و اطمینان میں نہیں ہوں گے جس سکون و اطمینان کے ساتھ آج یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ معاہدے وغیرہ کی آڑ میں ہمارے ساتھیوں کو مسلسل شہید کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھیوں کو فضائی بمباری اور تیاروں کے ذریعے شہید کر رہے ہیں میرے دوستو انشاءاللہ اگر ہم بھی ان کے خلاف مسلسل جواب دیں اور اللہ تعالی کی مدد سے ان پر حملے کرتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور ہمارے شامل حال ہوگی میرے دوستو دوسری بات جسے میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے اطراف کا جائزہ لینا چاہیے اپنے ساتھیوں کے اندر موجود ان عناصر کا جائزہ لینا چاہیے جن کا تعلق ان پاکستانی تنظیموں سے ہے جو پاکستانی تنظیمیں آئی آئی سے تعلق رکھتی ہیں جن پاکستانی تنظیموں نے شہروں میں بھی ہمارے ساتھیوں پر جینا حرام کیا ہوا ہے وہ پاکستانی آئی آئی کی تنظیمیں چاہے وہ حرکت الجہاد کی شکل میں ہو چاہے حرکت المجاہدین یا جیش محمد یا لشکر طیبہ اور البدر مجاہدین وغیرہ کی شکل میں جو بھی آئی آئی کی تنظیمیں ہیں ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے اور جائزہ لینا چاہیے کہ وہ تنظیمیں جو افغانستان میں جہاد کے نام پر آتی ہیں اور یہاں پر پاکستان کے خلاف جہاد کرنے والے پاکستانی نظام کے خلاف جہاد کرنے والے مجاہدین کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں ہمیں ان افراد سے اور ان عناصر سے اپنی صفوں کو پاک کرنا ہوگا اور ان تنظیموں کے کارکنان سے ہمیں اپنی صفوں کو صاف کرنا ہوگا اسی طرح وہ لوگ جن کے بارے میں ہمیں مکمل معلومات نہیں ہیں انہیں ہمیں اپنے مراکز سے اور اپنے کسانوں سے دور رکھنا ہوگا سب کو اکفل اور اخفل کہنے سے کام نہیں چلے گا اللہ تعالیٰ نے ہمیں احتیاط کا حکم دیا ہے احتیاط کرنا ہم پر لازم ہے اللہ جل جلال کا ارشاد ہے یا یادین عامن خدو حد رقم اے مسلمانوں اپنی احتیاط کی تدبیر کیا کرو میرے دوستو جو کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ ضرور ہونا ہے آج یا کل ہم نے اور آپ نے بھی شہید ہونا ہے اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مبارک شہادت نصیب فرمائے مقبول شہادت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ ملاقات کرنے کی توفیق عطا کرے جو ہم سے پہلے کہ اس مقدس جہاد میں شریک ہو کر اللہ کے حضور جا پہنچے ہیں میرے دوستو اللہ تعالیٰ جس عظیم مقصد کے لیے ہم لوگ نکلے ہیں اس عظیم مقصد کے لیے ہم سے قربانیاں مانگتا ہے یقیناً آپ جب بازار جاتے ہیں تو کچھ سامان سستے داموں میں ملتا ہے اور کچھ سامان مہنگے داموں میں ملتا ہے جو سامان مہنگے داموں میں ملتا ہے اس کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے اور وہ چیز بھی اچھی ہوتی ہے اسی طرح ہم جس چیز کو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں وہ زمین میں تیرت ہے اور اللہ کے حضور شہادت یعنی جنت کا ٹکٹ اور جنت کا سبب ہے تو جب ہم دنیا میں پوری دنیا میں شریعت کا نظام چاہتے ہیں تو یہ بہت ہی مہنگی اور قیمتی چیز ہے اس لیے ہمیں مہنگی اور قیمتی جانوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہوگا اور جب ہم جنت چاہیں گے تو جنت تو وہ ٹھکانا ہے جو دنیا و معا پیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے تو ہمیں اپنی قیمتی جانیں اور اپنے قیمتی بھائیوں اور اپنے قیمتی دوستوں کو قربان کرنا ہوگا اللہ تعالی ہمارے دوستوں اور ہمارے ساتھیوں کی شہادت کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے حوصلوں کو مزید مستحکم فرمائے یہ شہادت تو ہمیں مزید تیز کرتا ہے اور مزید محمیز کرتا ہے تم بھی باد مخالف سے نہ گبرائے عقاب اوقاق باد مخالف سے نہ گھبرا اے یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے اس لیے میرے دوستو اللہ جل جلادو کی اس آیت کی طرف توجہ کرتے ہیں جو میں نے شروع میں تلاوت کی تھی نوتگاہ دشمن کا پیچھا کرنے میں سستی مت کرو ان تکون تا اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو ان نہ کما جس طرح تمہیں تکلیف پہنچتی ہے انہیں بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ ترجن امین اللہ لیکن فرق یہ ہے جو امیدیں تم نے اللہ سے کی ہے وہ امید وہ اللہ سے نہیں کرتے تم جنت کی امید رکھتے ہو تم فتوحات و نصرت اور اللہ کی شریعت کے قیام اور بالادستی کی امید رکھتے ہو جبکہ ان کو ان چیزوں کی امید نہیں ہے اس کے باوجود ان کے بھی لوگ مارے جاتے ہیں اور ان کے بھی بچے یتیم ہوتے ہیں ان کی بھی بیویاں بیوہ ہوتی ہیں اور ان کے بھی اعضا کرتے ہیں اور وہ بھی جیلوں میں اور قید خانوں میں جاتے ہیں اور ان کو بھی بھوکھ اور پیاس میں مبتلا ہونا پڑتا ہے اور ان کو بھی ہماری طرح تمام قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہونا پڑتا ہے جبکہ وہ لوگ باطل کے لیے لڑ رہے ہیں جبکہ وہ لوگ باطل کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں تو جب ہم برحق ہیں اور الحمدللہ ہم برحک ہیں تو ہمیں اللہ کے لیے ہر قسم کے قربانیوں کے لیے تیار رہنا چاہیے اور ہر قسم کے قربانیوں سے ہمیں دریغ نہیں کرنا چاہیے شہادت جراحت اور قید و بند یہ تو اس راستے کے پھول ہیں اور اس راستے کے گل ہیں اور اس راستے کے اعزازات و نشانات ہیں اس لیے ہمیں ان باتوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ شہید ساتھیوں کے انتقام کے لیے اور اللہ کے دین کے قیام کے لیے اور پاکستانی نظام کے بد انجام کے لیے ہمیں خون کے آخری خطرے تک لڑتے رہنا چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر واللہ غالب على امره ولكن اکثر اللہ اکثر الناس لا يعلمون اللہ والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اللہ أشهد أن لا إله إلا أن تستخفرك واتوب إليك